میرا نے سمجھ کی بار دام حرد ہے کہ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق کافی بیان کرتی ہے لیکن یہ ہی کہتے ہیں کہ یہ کالا تیتر یہ جب بولتا ہے اس کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ یہ کہتا ہے کہ سبحان تیری قدرت کیا یہ درست ہے کالا تیتر ہو یا سفید تیتر ہو واقعی ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کا ذکر تو کرتی ہے یہ تو قرآن آئے تھے نا وہ ام ام شئی انسب بے حمدی اور کوئی شع ایسی نہیں جو اللہ تعالی کی پاکی بیان نہ کرتی ہو جو جانور ذکر نہیں کرتا وہ ذبح ہو جاتا ہے جو مچھلی ذکر اللہ نہیں کرتی وہ شکار کر لی جاتی ہے جو درخت ذکر نہیں کرتا تو کلاڑا چل جاتا ہے اس طرح کے روایات وغیرہ ہیں تو کالا تیتر یہ عوام کہتے ہیں کہ یہ کہا کرتا ہے سان تیری قدرت اگر کہتا ہو تو کوئی حرض نہیں ہے البتہ حضرت علامہ مناوی علیہ رحمت اللہ قبی فیض القدیر میں فرماتے ہیں کہ حضرت فیضنا سلیمان علی نبی جناب علیہ سلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مرغ مرغ بولتا ہے کو اللہ یا غافلین اے غافلو اللہ کا ذکر کرو تو یہ اللہ کا ذکر کرنے کا کہتا ہے اور اسکر اللہ یہ تو قرآن آیت کا حصہ ہے اس کے علاوہ دیگر بعض پرندے یا جانور ان کی بھی کچھ نہ کچھ تصویحات منقول ہیں فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہ مردوان سے فرمایا جانتے ہو شیر اپنی داڑ میں کیا کہتا ہے تو صحابہ کرام علیہ مریدوان نے ارج کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں تو ارشاد فرمایا شیر کہتا ہے اے اللہ مجھے کسی نیکی کرنے والے پر مسلط نہ فرمانا میں شیر بھی نیک بندوں کی ریسپیکٹ کرتا ہے احترام کرتا ہے کہ مجھے کسی نیک بندے پر مسلط نہیں کرنا کہ میں اس پر حملہ کر دوں کیا شان ہے